فرو اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور گناہگار بڑے کافر کے سوا کچھ نہ جنیں گے